دربار میں حاضر ہے اک آوارا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ الحمد للہ والسلام کفا جميع الانبیاء خصوصاً على سعید نولانا محمد المصطفیٰ وعلى علیہ و اصحاب العطقیہ بعد آباد باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عانہ ابن مالک رضی اللہ عنہ قال کان خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وارقین و کان فصن امام ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ باب قائم فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے بارے میں کیا قال اسرات وسلام خاتم یعنی انگوٹھی کو آپ نے استعمال فرمایا یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خاتم عربی زبان میں انگوٹھی کو کہتے ہیں اور انگوٹھی سے اس زمانے میں دو کام لیے جاتے تھے ایک تو بطور انگوٹھی کے جیسے انسان پہنتا وہ پہنی بھی جاتی تھی اور دوسرا اس کے ذریعے مہر لگائی جاتی عقال اسرات واللام نے شروع میں تو آپ نے انگوٹھی استعمال نہیں فرمائی لیکن جب صلح حدیبیہ کے بعد سن سات ہجری میں عقال اسرات واللام نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو عقال اسرات والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ جو عجم کے بادشاہ ہیں یہ اس وقت تک کسی خط کو قبول نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ لگی تو اقا علیہ سات اسلام نے اس کے بعد پھر آپ انگوٹھی بنوائی اور وہ چاندی کی تھی اس بارے میں مختلف روایات ہیں انگوٹھی کے بارے میں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ مردوں کے لیے سونا اس کا استعمال حرام ہے سونے کی انگوٹھی ہو گھڑی ہو کوئی بھی چیز سونے کی ہو مردوں کے لیے دو چیزیں حادیث میں حرام ہیں احادیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ آپ کے ایک ہاتھ میں سونا تھا اور ایک میں آپ کے ریشم تھا تو آپ نے فرمایا کہ حاضان ہے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہیں میری امت کے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے حلال تو مردوں کے لیے ریشم بھی حرام ہے اور سونا بھی حرام عورتوں کے لیے ریشم بھی حلال ہے اور سونا بھی حرام حلال ہے تو سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے حرام ہے اور کوئی بھی چیز سونے کی مرد استعمال نہیں کر سکتے عورتیں استعمال کر سکتی البتہ چاندی کی انگوٹھی وہ مرد استعمال کر سکتے ہیں اور چاندی کے علاوہ باقی انگوٹھیاں پیتل یا لوہا ان چیزوں کے یہ مکروح ہے ناپسندیدہ ہے یہاں پر چاندی کی انگوٹھی کا تذکرہ ہے اور پہلی حدیث سید نانے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کانہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ورقن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ چاندی کی تھی وہ کانہ فصین اور اس کے اندر جو نگینہ تھا وہ حبشا کا بنا ہوا تھا انگوٹھی کے اندر ایک نگینہ ہوتا ہے تو وہ حبشا کا بنا ہوا تھا دوسری روایت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے فرماتے ہیں کہ آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی فقانہ یکختم و اور آپ اس کے ذریعے مہر لگاتے ولا یل اور آپ اسے پہنتے نہیں تھے یعنی اس کو آپ استعمال نہیں فرماتے تھے انگوٹھی کو لیکن یہ عمومیبد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ نے عام طور پر آپ استعمال نہیں فرماتے تھے لیکن دوسری روایت سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اس کو پہنا بھی ہے تو اس لیے جس صحابی نے آق الصلاۃ السلام کو جس طرح دیکھا انہوں نے نقل فرما دیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو آپ نے نہیں استعمال فرمائی تھی اس لیے انہوں نے یہ نقل فرما دی لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ جن صحاب کرام نے آپ کو انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ انگوٹھی پہنتے بھی تھے تیسری روایت ہے سیدان سم نے مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ کانا خاتم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ چاندی کی تھین ہو اس کا نگینہ بھی وہ چاندی کا تھا تو بعض روایت میں آتا ہے وہ حفشہ کا تھا اور اب یعنی حبشا سے کوئی خاص قسم کا نگینہ آتا ہے وہ تھا اور یہاں پر آ رہا ہے کہ وہ جو نگینہ تھا وہ بھی چاندی کا ہی تھا اور اس لیے بعض علماء نے یہاں سے یہ اس سے بات کیا کہ وہ مختلف انگوٹھیاں تھیں ایک میں ہفشہ کا نگینہ لگا ہوا تھا ایک وہ تھی جس کے اندر چاندی کا ہی نگینہ ہے اگلی روایت کے اندر مزید تشریح ہے الب نے مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ لما آرادن نبی و صلی اللہ علیہ وسلم جب آقار اصلاۃ نے ارادہ فرمایا یک تو اعظم کہ عجم کے بادشاہوں کو آپ خط لکھیں تو خیر الحو آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ اِنَّ العجم لا اقبل اللہ کتاب خاتم یا رسول اللہ اعظمی جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ کسی بھی خط کو قبول نہیں کرتے جب تک اس پر مہر نہ لگی ہو تو آپ نے فسنا خاتم آپ نے ایک انگوٹھی بنوائی اور وہ انگوٹھی بھی تھی اور وہ مہر کے طور پر بھی استعمال ہوتی تھی تو فکا انی انیا سعید رانا سے اپنے مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں اس انگوٹھی کو دیکھ رہا ہوں آپ کی ہتھیلی مبارک میں اور اس کی جو سفیدی ہے وہ مجھے نظر آ رہی ہے یعنی گویا کہ وہ منظر ابھی میرے سامنے ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے وہ اپنے ہاتھ مبارک میں اس انگوٹھی کو پہنا ہوا ہے پانچویں روایت سے مالک رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ السلام کی انگوٹھی تھی اس پر جو نقش تھا اس پر جو لکھا ہوا تھا وہ تین سطر اس پر تھی محمد سطر ایک سطر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسری میں و رسول اور تیسرے میں اللہ تو ایک سطر میں محمد اور ایک میں رسول اور ایک میں اللہ یعنی محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ آپ کی انگوٹھی کے اندر جو نگینا تھا اس کے اندر یہ تین لائنیں تھیں محمد ایک میں رسول ایک میں اللہ تو محمد الرسول اللہ یہ تین سطروں کے اندر آ کر اسرات السلام کی اس انگوٹھی کے اوپر لکھا ہوا تھا حتان صب نے مالک رضی اللہ تعالیٰ کی چھٹی روایت ہے اس کے اندر بھی فرماتے ہیں مزید تشریح ہے کہ انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتبہ الہا کسرہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا کسرہ کو جو ایران کا بادشاہ تھا و قیسرہ اور قیسر کو جو شام کا بادشاہ تھا والنجاشی اور نجاشی کو جو حبشہ کا بادشاہ تھا آپ نے دینوں کو خط لکھا تو فقیر له، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ انہم لا لائق برون کتاب کہ رسول اللہ یہ بادشاہ جو عجم کے ہیں یہ کسی بھی خط کو قبول نہیں کرتے اللہ بخاتم خاتم جب تک اس پر مہر نہ لگی ہو تو فسا آق عصلاۃ والسلام نے رسول صلی اللہ نے بنوائی ایک انگوٹھی خاتم ایک انگوٹھی حلقہ جو حلقہ تھا اس کا وہ بھی چاندی کا تھا ونقش اور اس کے اندر نقش تھا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یہاں پر اس حدیث کے اندر آقا علیہ سلاۃ والسلام کے تین خطوں کا تذکرہ ہے اور یہ خط مبارک جو اقالات والسلام نے لکھے یہ تین سے زائد لکھے اور یہ اکثر خطوط جو لکھے گئے یہ سن سات ہجری میں لکھے گئے جب چھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لائے ہدے بیا کے لیے تو مشرقین مکہ نے آپ کو داخل نہیں ہونے دیا لیکن مشرقین مکہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا جب معاہدہ ہو گیا اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ آئندہ سے اب ہماری آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی تو اس وقت اقالی اصلاح والسلام جب واپس تشریف لے گئے تو اس سال پر آپ نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے جن میں اجم کے جتنی ریاستیں تھیں اس وقت وہاں آپ نے سب کو خط لکھے جن میں تین کا تذکرہ اس روایت کے اندر ہے ایک روم کے بادشاہ کو نج... اس کو لکھا قیصر کو ایک کسرا کو لکھا اور ایک نجاشی کو لکھا کسرا ایران کا بادشاہ تھا حضرت عبداللہ بن حضافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو آپ نے خط لکھ کر بھیجا اور وہ ایران کے بادشاہ کی طرف دوسرا خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا وہ روم کے بادشاہ کی طرف اور تیسرا خط جو ہے وہ نجاشی کو بھیجا حضرت عمر ابن امیہ ومری رضی اللہ عنہ کو دے کر بھیجا تینوں کی تفصیل یہ آتی ہے کہ اق علیہ نے جو پہلا خط اس کو ایران کے بادشاہ کسرا کو لکھا تو آپ نے حضرت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ بحرین کے اندر جو کسرا کا گورنر ہے اس کے ذریعے یہ کسرا تک پہنچا دیں چنانچہ اس کے اندر آق علیہ ساط اسلام نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ اللہ کسرا عدیم فارث کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ایران کے بادشاہ کسرا کی طرف سلام کہ اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کے پیچھے چلے آمن بالله ورسولی اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے و شاید الا اللہ واحد لا شریق اللہ اور اس کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ون محمد رابد ورسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں پھر آپ نے لکھا ادعو کا بدایت اللہ میں آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں فن انا رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں سے کافہ تمام انسانیت کے لیے لم درا منقان حق القر کافرین تاکہ اللہ آپ کے ذریعے ان لوگوں کو ڈرائے جو جن جو زندہ ہیں اور جن کے دلوں کے اندر ابھی حیات باقی ہے اور کافروں پر عذاب کی بات ثابت ہو جائے اسلم تسلم اس خط کا جو خاص بنیادی مرکزی مضمون تھا کہ اسلام لے آؤ تسلم بچ جاؤ گے فعین طولئی اور اگر آپ نے پیٹھ پھیر دی فین علی کا افمل مجوس تو تمام مجوسیوں کا گناہ وہ آپ کے سر ہوگا کیونکہ مجوسی جو تھے وہ آتش پرست تھے اور یہ ایرانی سارے مجوسی تھے آپ کی پوجا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر مان جاؤ تو ٹھیک ہے نہیں مانتے ہو تو تمہارے سر اپنا گناہ بھی ہوگا اور ان سب مجوسیوں کا گناہ تمہارے سر ہوگا اس نے جب خط دیکھا اور وہ کسرا پرویز اس کا نام تھا اس نے اقالیہ علیہ و السلام کے خط مبارک کی توہین کی اور اس کو اس نے چاک کر دیا اس کو پھاڑ دیا اقالیہ صلاح والل کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بدعا فرمائی اور فرمایا کے خط مبارک کی توہین کی چنانچہ ٹکڑے ٹکڑے ایسا ہی ہوا کہ کسرا کا بیٹا تشیر اوے اس نے اس کو قتل کر دیا اور کچھ ہی عرصے بعد ان کی ساری سلطنت جو ہے وہ تباہ برباد ہو گئی دوسرا خط آکال ساط اسلام نے لکھا وہ قیسر کو لکھا کیسر جو شام کا بادشاہ تھا دوسری جو بڑی سلطنت تھی وہ شام کی تھی اور یہ بہت بڑی سلطنت تھی ایران کے بعد دوسری سلطنت تھی وہ شام کی تھی یہاں کا جو بادشاہ تھا وہ کیسر تھا اس کو اقالِ صلاحۃ السلام نے جو خط مبارک لکھا اس کا بھی مضمون یہی تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد عبد اللہ و رسولی الہ رقل عظیم روم محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہرقل ہرقل ہے لیکن اردو میں ہم اس کو ہرقل پڑھتے ہیں آسانی کے لیے عظیم روم روم کے بادشاہ کی طرف سلام شخص پر سلام ہو جو ہدایت کے پیچھے چلے اما بعد حمد و سلاح کے بعد آیت میں آپ کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں اسلم تسلم تو اسلام لے آ بچ جائے گا یوتک اللہ اجرا کا اللہ کو ڈبل اجر دے گا کیونکہ آدیش میں آتا ہے کہ جو آدمی پہلے کسی نبی پر ایمان لایا پھر مسلمان ہوا تو اللہ اس کو ڈبل ثواب دیتے ہیں فین طول طل کا اسمل یریسین اور اگر تو مسلمان نہ ہوا تو ساری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا اس کے بعد آقا علیہۃ السلام نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کو دعوت دی کہ یہ کتاب تعلّم اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے درمیان اتفاقی ہے کہ اللہ نابودہ ہم عبادت صرف اللہ کی کریں ولا نشرِ کا بھی شعیع آ اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں ولازن بازن ارباب مندور اللہ, اللہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو رب نہ بنائیں فین طول اور اگر وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ بتا ا تو اشهدو بان المسلمون تم گواہ رہ جاؤ اگر تم نہیں مانتے ہو تو ہم تو مسلمان ہیں یہ سورہ ال عمران کا آخری رکوع کا یہ چھٹے رکوع کا جو یہ بیان ہے ال کتاب کے بارے میں یہ اقا علیہ الصلوۃ نے قیصر کو بھیجا حضرت دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابہ کرام ایک بڑے وجی اور خوبصورت صاحب تھے اکثر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ ان کی شکل کے اندر تشریف لاتے تھے ان کو دے کر بھیجا कैसर کیسر کے پاس گئے اور کیسر کا जो جو تھا وہ وہاں پر موجود تھا اس نے جب خط دیکھا تو اس بہت غصے ہوا اس نے کہا کہ اس شخص نے تو تمہاری توہین کی ہے اس نے آپ کو روم کا بادشاہ نہیں کہا اس نے آپ کے نام سے شروع نہیں کیا تو اس نے کہا نہیں چھوڑ دو کیسر نے پورا خط پڑھا اور اس کا بڑا ادب احترام کیا اور خط کو چوما آنکھوں سے لگایا اور رتِ دہیا کلم رضی اللہ عنہ کا بڑا ادب احترام کیا اور اس کے بعد اس نے تمام ارکان سلطنت کو جمع کیا جب سب کو جمع کیا اور باہر سے اس نے کہا سارے دروازے بند کر سارے دروازے بند ہو گئے اور ساری سلطنت کے لوگ جمع ہو گئے تو اب وہ کیسار اونچی ایک جگہ پر کھڑا ہوا اور اس کے بعد اس نے ان سب سے خطاب کیا کہ میری طرف یہ خط آیا ہے اور یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہے تم ان کی بات مان لو تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ ایسے بد کے ایسے بھاگے جیسے گدے بھاگتے ہیں اور دروازوں کی طرف سارے لوگ بھاگے تو دروازے تو بند تھے تو کہہ نے کہا آ جو آج واپس آ جاؤ میں صرف تمہارا امتحان لے رہا تھا کہ تم لوگ اپنے ایمان کے اندر کتنے پختہ ہو تو مجھے یقین ہو گیا کہ تم اپنے ایمان کے اندر بہت پختہ ہو اب تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا پھر اس کے بعد اس نے ایک بڑے عیسائی عالم سے پوچھا تو اس نے بھی بتایا کہ یہ اقالی صلاحت السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہے اتنے جاتے دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور ان سے کہنے لگا کہ اگر میرا دل یہ چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں لیکن اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں اور اعزاز و اکرام کے ساتھ واپس کیا ان کو لیکن مسلمان نہیں ہو بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ جب کیسر کے پاس یہ خط پہنچا تو کیسر اس وقت بیت المقدس کے اندر تھا اس نے تحقیق کی کہ یہاں قریب میں حجاز سے مکہ مکرمہ سے جہاں سے خط آیا مدینہ منورہ سے یہاں قریب میں کوئی آدمی اس علاقے کا ہے حجاز کا حیرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یہ شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے وہاں پر تو یہ فرماتے ہیں کہ میں مجھے انہوں نے بلا لیا اب میرے ساتھ قریش کے اور لوگ بھی تھے تو کیسر نے مجھے اپنے سامنے بٹھایا باقی میرے ساتھیوں کو پیچھے ترجمان کے واسطے سے گفتگو ہوئی اور اس نے ترجمان سے یہ کہا کہ آپ ان کو بتا دو کہ میں ان سے کچھ سوال کروں گا اگر یہ سوالوں کا صحیح جواب نہ دے غلط جواب دے تو یہ لوگ پیچھے بتا دیں کہ اس نے غلط جواب دیا اطب سفیان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے کبھی جھوٹ نہیں کی. کوئی جھوٹی بات نہیں کی اچھا میں اگر جھوٹی بات بول بھی دیتا تو یہ میرے ساتھی کبھی مجھے جھٹلاتے نا لیکن مجھے یہ ڈر خوف ہوا کہ یہ لوگ باہر جا کر میری طرف سے یہ بات نقل کریں گے کہ اس نے ہرکل کے دربار میں جا کر جھوٹ پور تو حضرت الفیان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وقت تو مسلمان بھی نہیں ہوتے کہتے ہیں کہ میں نے ساری سچی سچی بات کی قیصر نے پوچھا کہ بھائی تم میں سے سب سے زیادہ قریب کون ہے نصب کے اعتبار سے جس شخص کا یہ خط آیا ان کے سفیان کہتے ہیں کہ میں ہوں کہ ان کا نصب کیسا ہے پہلا سوال تو فیمان کہتے ہیں کہ میں نے بڑا اعلیٰ نسب ہے ان کے بڑوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے میں نے کہا کوئی نہیں گزرا ان کے بڑوں میں کوئی نبی گزرا ہے جی نہیں گزرا یہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے کہا جی جھوٹ بھی نہیں بولا کبھی ان کے ماننے والے کیسے لوگ ہیں کمزور لوگ ہیں یا مالدار لوگ ہیں کہا جی کمزور لوگ ہیں بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں میں نے کہا جی بڑھ رہے ہیں ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی بندہ واپس بھی آتا ہے کہا جی واپس نہیں آتا تمہاری ان کے ساتھ کوئی جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی کہا جی جنگیں ہوئی ہیں ہماری انہوں. کیا ہوا کبھی ہماری فتح ہوئی کبھی ان کی اچھا تمہارا آپس میں کوئی معاہدہ بھی ہوا کہا جی وہ معاہدہ ہوا کبھی انہوں نے توڑا کہا انہوں نے کوئی نہیں توڑا اب ایک معاہدہ ہے پتہ نہیں اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں حضرت سفیان کہتے ہیں کہ یہ ایک بات میں نے بیچ میں داخل کر دی جو جھوٹ تو نہیں تھا لیکن مجھے پتہ تھا کہ آسلا تو اسلام وعدہ خلافی نہیں فرماتے لیکن پھر بھی میں نے ایک بات کر دی کہ ابھی ہمارا معاہدہ ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ اس کو پورا کریں کہ نہیں کریں یہ سارے سوالات جب کیے تو حرقل جو بادشاہ تھا اس نے صفیان کو کہا کہ دیکھیں میں نے آپ سے پوچھا کہ وہ شخص جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نصب میں کیسے ہیں تو آپ نے بتایا کہ اعلیٰ نصب ہے اسی طرح نبیوں کا اعلیٰ نصب ہوتا ہے نبی اعلیٰ خاندانوں کے اندر بھیجے جاتے ہیں میں نے پوچھا کہ ان کے ماننے والوں میں کو کوئی بادشاہ ہوا ہے آپ نے کہا نہیں تو یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ شخص ایسا ہوں جو بادشاہ کو واپس لینے کے لیے دعویٰ اس نے کیا میں نے پوچھا کہ ان کے بڑوں میں کوئی ایسا نبی گزرا ہے ان کے باپ دادوں میں یا دعویٰ کیا ہو اس نے نبوت کا تو میں نے اس سوال کیا کہ میں سوچ رہا تھا کہ وہ شاید ان کے باپ دادا نے دعویٰ کیا ہو اور یہ ان کی وجہ سے دعویٰ کر رہے میں نے پوچھا ان کے ماننے والے لوگ کیسے ہیں تم نے بتایا کہ وہ کمزور لوگ ہیں انبیاء کے ماننے والے ہمیشہ کمزور لوگ ہوتے ہیں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنے مال اور عہدے کے نشے میں وہ اسلام قبول نہیں کرتے میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں کم ہو رہے ہیں میں نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں ایمان اسی طرح جب داخل ہوتا ہے تو وہ لوگ اس میں آگے بڑھتے رہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کوئی مرتاد ہوا ہے تم نے کہا کوئی مرتاد نہیں ہے واپس نہیں ہوا تو ایمان جب کسی کے دل میں چلا جاتا ہے تو وہ اسی طرح پھر وہ واپس اس سے نہیں نکلتا میں نے پوچھا جنگ ہوئی نہیں ہوئی ہے تم نے کہا جنگ ہوئی ہے اور کبھی ہماری فتح ہوئی کبھی ان کی کیونکہ بدروے مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی عہد میں کفار کی فتح تھی یہ میں نے اس پوچھا کہ امبیا کرام کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن آخری انجام ان کا اچھا ہوتا ہے میں نے پوچھا کبھی انہوں نے کوئی وعدہ توڑا ہے جھوٹ بولا تم نے کہا نہیں تو میں اس لیے پوچھا کہ جو آدمی آپس میں جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بول سکتا اگر یہ سارے تمہارے جواب ٹھیک ہیں تو ان قریب وہ شخص اس جگہ کا مالک ہوگا جہاں پر میں بیٹھا ہوں یہ ہے رقل نے اس وقت کہا جب آل سات اسلام نے سنساتری اس کو خط لکھا تو سفیان کہتے ہیں کہ میں اس بادشاہ کے دربار سے نکلا اور اس وقت میرے دل کے اندر اقالی صاحب اسلام کا آپ کی محبت آگی اور آپ کی حقانیت کا یقین ہو گیا اور میں نے سمجھا کہ یہ تو ان سے تو روم کا پاشا بھی ڈرتا ہے نجاشی یہ کیسر مسلمان نہیں ہوا لیکن اپنی سلطنت کی ڈر کی وجہ سے لیکن اقالی صاحب اسلام نے فرما دیا تھا کہ اسلم تسلم اسلام لیا بچ جائے گا اگر یہ مسلمان ہو جاتا بچ جاتا لیکن مسلمان نہیں ہوا اور سلطنت کی وجہ سے سلطنت بھی چلے گی اور دین دنیا دونوں چلے گئے اس سے انسان کو کبھی بھی اپنی آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہیے دنیا سے بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے آخرت کا سودا نہیں کرنا چاہیے کیسر نے اپنی بادشاہ بچانے کی کوشش کی بادشاہ بھی گئی اور آخرت بھی گئی تیسرا خط مبارک جو اقالیہ صلاحت والسلام نے لکھا وہ نجاشی کو لکھا اور یہ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے اندر بھی مضمون یہی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ النجاشی ملک الحبشا محمد رسول اللہ کی طرف سے نجاشی کے نام جو حبشہ کا بادشاہ ہے اور آپ نے فرمایا کہ فینی احمد اللہ کا میں آپ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں الملک القدوس سلام المؤمن المہیمن جو بادشاہ ہے جو سلامتی دینے والا ہے امن دینے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے روح ہیں اور اللہ نے حضم مریم کے بطن مبارک میں ان کو ڈالا تھا اور پھر اللہ نے اپنے روح سے پیدا کیا اللہ نے ان کو ایسے ہی پیدا کیا جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور میں آپ کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور آپ مان لو میں اللہ کا رسول ہوں اور میں نے آپ کو نصیحت کر دیا تو میری نصیحت کو قبول کر لو آخر میں آپ نے فرمایا السلام و من تبال ہدا یہ وہ نجاشی ہے جس کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی تھی تو اس نے مسلمانوں کو ٹھہرایا تو تھا لیکن جب آقا علیہ و اسلام کا ختم مبارک اس کے ہاں پہنچا تو یہ فوراً مسلمان ہو گیا اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اور پھر اس نے اپنے بیٹے کو اور کچھ اور لوگوں کو بھیجا اقالی اصلاۃ اسلام کی خدمت میں لیکن وہ کشتی کے اندر بیٹھے اور راستے میں وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی اور وہ لوگ اقال اصلاۃ والسلام تک نہیں پہنچ سکے بعد میں یہ جو نجائشی ہے یہ جب فوت ہوا تو اقال اصلاۃ اسلام نے اس پر غائبانہ نماز جنازہ بھی آپ نے اس کا پڑھایا اور اقالی اصلاط اسلام سے زندگی میں یہ ایک دفعہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھانا ثابت ہے وہ نجائشی کا آپ نے پڑھایا تھا اور یہ اقالی اصلاط اسلام کی خصوصیت تھی کہ آپ نے صرف ایک جنازہ پڑھایا لیکن اس کے علاوہ آپ نے ساری زندگی حیات مبارکہ میں کئی صحابہ کرام مختلف جنگوں میں شہید ہوئے اور صحابہ کرام نے بعد میں کبھی کسی نے غائبانہ جنازہ نہیں پڑھایا تو یہ ایک ہی جنازہ ہے اس لیے یہ اقالی اصلاط السلام کی خصوصیت ہے عمومی ایسا حکم نہیں ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھایا جائے کیونکہ اقالی اصلاۃ السلام نے اس کے بعد کئی میں, ایسے مارکے ہوئے جن میں مسلمان کئی شہید ہوئے لیکن آپ نے کسی کا کا تو یہ دلیل بادشاہ بنا آپ نے اس کو بھی اسی طرح خط لکھا اور اس کے اندر بھی یہی مضمون تھا اس کے بارے میں پھر کے دو خیال ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہوا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوا تھا واللہ اللہ لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ اقلی صلاحت اسلام کے دونوں ناجاشی جو پہلا بادشاہ تھا اس کو اس کا اسلام پر فوت ہونا تو یقینی ہے اور دوسرے کے بارے میں کوئی تاریخ کے بارے میں اتنا تاریخ کے بارے میں خاموش ہے کوئی واضح تذکرہ اس کا موجود نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں واللہ والم اگلی حدیث ہے سے ابن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا دخل الخلاء سعید دان ص مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اقالیہ صلاحۃسلام جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے تھے تو نزع خاتمہ اپنی انگوٹھی کو آپ اتار دیتے تھے اور آخری عدیث ہے عالب عمر رضی اللہ عنہما قال اتخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطمہ من ورق آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی فکانا فی یدی اور آپ اپنے ہاتھ مبارک میں اس کو پہنتے تھے سم مکان فید ابی بکر پھر سعید راؤ بکر صدیق کے ہاتھ مبارک میں تھی پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی ہاتھ مبارک میں تھی فی فید عثمان پھر عرت عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ ہاتھ میں تھی وقع فی بئر اریس یہاں تک کہ عرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ مبارک سے بئر عریس کے اندر اریس ایک کنواں تھا جو مسجد قباء کے ساتھ میں تھا اور وہاں پر عثمان رضی اللہ تعمیر تشریف فرما تھے اور ان کے ہاتھ مبارک سے وہ انگوٹھی گر گئی نقش محمد الرسول اللہ اس کے جو نقش تھا وہ محمد الرسول اللہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا تو یہ آکال علیہ اسلام کی انگوٹھی کے بارے میں جو آٹھ روایات امام طرم رحمۃ اللہ نے نقل کی ہیں اس کے بارے میں مزید بھی کچھ روایات ہیں تو وہ انشاءاللہ اللہ اگلے سبق کے اندر بیان ہو جائیں گی اللہ رب الم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق تطا فرمائے سُحانسلام المسلیم الحمد للہ رب, رب العالم در میں حاضر ہے ایک